طه الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا رشدنا واعدنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم امين يا رب العالمين منزا کون ہے جو یہ جو منزا ہے اس کی ترکیب یہ ہے کہ من مبتدا ہے ذا خبر اور من اس میں استفام میں اس وجہ سے مبتدا ہے اور زا اس میں اشارہ اس وجہ سے خبر ہے اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ زا اس میں اشارہ ہے ہادھا میں بھی زا اس میں اشارہ ہے میں بھی زا ہی اس میں اشارہ ہے ہادہ میں ہا تمبی کے لیے اور زالیکہ میں کاف بودھ کے لیے ہاد میں ہاد تمبی ہے اس لیے وہ قریب ہو گیا اور زالی میں بودھ ہے اس لیے وہ بعید ہو گیا بگر نہ اس میں اشارہ دونوں میں ایک ہی ہے تو اس میں اشارہ جو ہے وہ اسم ہے لہٰذا و یہ خبر بن سکتا ہے تو فرمایا من ذا کون ہے جو ٹھیک ہے اور ذا کا بدل کیا ہے الدی کون ہے جو کون جو الدی اس میں موصول اور اس کے بعد اس کا صلہ آ رہا ہے اور جو موصول کا صلہ ہوتا ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا جملتن لا محل لها من العراب تو من یقر اللہ کون ہے جو قرض دے اللہ کو ٹھیک ہے اقراد یقردو اقرا باب افال یہ جو قرض ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹنا اس لیے مقراض کس کو کہتے ہیں کنچی کو کہتے ہیں تو اس کے ذریعے کاٹا جاتا ہے تو اقراض کے اندر کاٹنے کا مفہوم کیا ہے کہ انسان اپنے مال میں سے یوں کہتے ہیں جز ممالی ہی لکئی یوقیہ اپنے مال میں سے ایک جز کاٹتا ہے نا دوسرے کو دینے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں قرض یکتا جز امالی ہی لکئی یو قیا ہو تو اس لیے اس کو قرض کہا جاتا ہے تو منزل لدی یو کون ہے جو قرض دے یعنی اپنے مال میں سے کچھ نکال کر کسی اور کو دے دے جس کو دیا جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ مقروز ہوتا ہے یا مدین ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی دانا یا دینو قرض دینا ہے تو دائن کون ہے قرض دینے والا مدین کون ہے جس کو قرض دیا گیا مقرض کون ہے یا قرض کون ہے دونوں استعمال ہو جاتے ہیں جس کو قرض جو قرض دے رہا ہے اور مقروز یا مقرض کون ہے جس کو قرض دیا جاتا ہے تو منظل یقرض اللہ کردن حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض دے کردن حسنا مفعول مطلق ہے یعنی اس میں مضدر آ رہا ہے اس باب سے نہیں آ رہا نہ اقراض نہیں آ رہا ہے لیکن بہرحال مفول بھی بھی ہو سکتا ہے اور اگر اس کو اس میں مظدر مان کے مفعول مطلق بنا لے تب بھی بات بن سکتی ہے اور مفعول مطلق کے نتیجے میں یہ مفعول مطلق آیا ہے بیان نو کے ليے ہر قسم کا قرض مراد نہیں ہے خاص قسم کا قرض مراد ہے وہ خاص قسم کا قرض كيا ہے كردن حسنا تو مفول مطلق بیانو یہاں <سؤال> مفول مطلق مطلب نو کے بیان کے لیے ہو گیا اور اگر آپ کہیں کہ نہیں قرضن جو ہے وہ مال ہے سمجھ آ رہی ہے تو یہ اکراض کا مفول بھی ہو جائے گا جو مال دیتا ہے اللہ کو اچھا مال قرضن حسنا ٹھیک ہے, ہے کہ نہیں ہاں لیکن آ سکتا ہے آ سکتا دوسرے, آسے آسے آسے دوسرے, آسے دوسرے باپ سے بھی آ سکتا ہے دوسرے حروف اصلیہ سے بھی آ سکتا ہے اگر وہ ہی مانا رکھتا ہے، ٹھیک ہے مثال کے طور پہ عقی تو اس میں حدیتًََََََََََََََََ جو ہے مفول مطلق بھی ہو سکتا ہے اور مفول بھی بھی ہو سکتا ہے یعنی عقیت ہو اعطا مفہوم بھی حدیت کے اندر ہے وہ حدیہ کیا ہے اس کے اندر بھی آت... دینے کا مفہوم ہے نا یا آپ تو آپ حدیت تو اسم ہے اس کی جگہ آپ اس میں سب وہ لے آئے ہیں لے آئیں ٹھیک ہے ہدا یا عہدہ سے لے آئے عہدہ یہودی عہدہ عن تو اب آپ کیا کہیں گے ان یہ مفول مطلق ہے لیکن پھر اس سے اعطاء کیوں نہیں لایا اس کا, اس کی نو کے بیان کے لیے کہ یہ آتا حدیہ ہے صدقہ نہیں یعنی کیونکہ تو ہو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے صدق تو اس لیے فرم... تو اس سے بھی آ سکتا ہے وہ بھی مفول مطلق ہے لیکن اس میں کیا شرط ہوگی اس میں شرط یہ کہ دونوں میں کوئی کامن یعنی ایک بنیادی معنی ہونا چاہیے دونوں میں کامن معنی کیا ہے دینے کا آتی تو ٹھیک ہے تو يقرض اللہ حسنن، کون ہے جو اللہ کو دے قرض حسن تو اللہ کیا کرے فعدوں قرعت متواتر فعدا فعد افو فعد اف لفیر تو اگر جو ہماری کراط ہے جمہور کی کراعت دوسری وزن میں رکھی ہے۔ یہ جو ہماری اس وقت یہ قرآ ہے یہ جمہور قرا کی نہیں ہے یہ بس حفص ال... امام عاصم سے جو دونوں روایات ہیں ان میں اس طرح پڑھا گیا باقی سب نے فی الد و ایفو ہُو لہو ولہ سوری یہاں کیا ہے فیعود ایف ہُو لہو ٹھیک ہے تو ہماری قرآت میں یہاں فاض ہے فاض کا مطلب ہے اس سے ما قبل استفام ہو نفی ہو تمنی ہو ترجی ہو آپ نے پڑھا ہوگا تو فا کے بعد کیا معذوف ہوتا ہے ان سمجھ آ رہی ہے اب ما میں ہے نا من قرض حس تو کیا ہوگ یہاں فا کے بعد ان محضوف وجوبن ہوتا ہے وجوبن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں آپ ان نہیں لگا نہیں سکتے بس کے لیے فا ان نہیں آتا ٹھیک ہے فعظ ہو تو یہ فا سبب ہو جائے گا فائے مستنفہ نہیں ہے دوسری قرآن میں کیا ہے من یقر اللہ قرآدن حسن بعد ختم کون ہے اللہ سوال کیا اور خاموش ہو گئے اس کا جواب نہیں دیا استفام کا کیونکہ اصل ہے, جواب جواب ہے لیکن چونکہ یہ فاط سببیہ اس لیے مجزوم نہیں ہوتا اگر ویسے جواب امر آ جائے جواب امر تو م... کیا ہو جاتا ہے مززوم ہوتا ہے تو یہ جواب استفام فا کے ساتھ آ رہا ہے یہ مزوم نہیں ہوتا منسوب ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہاں رک جائیں اور فا سے نیا جملہ شروع کریں منظر لدی اللہ کردن حسن سبحان الخط فی الحا فہو فلّہ سبحان فہو لہو ہل کر تو بس فرق کیا ہے یعنی ایک قرآت میں فا ہے ہماری قرآت میں اور دوسری قرآت میں فا مستانف ہے پتواز ہو رہی تو دونوں بات ایک ہی ہے لیکن ایک میں فس فرق ہے کون ہے جو قرض اللہ کو دے تاکہ اللہ اس کے لیے اضافہ کرے تاکہ کا مفہوم ہے اور ایک ہے کون ہے اللہ کو قرض دیتا ہے اور اللہ اس کے لیے اضافہ کرے گا نئی نئی بات ہے ٹھیک ہے فی الغ لہو اجر کریم کہا کہ بھئی اجر کی صفت کریم کیسے ہوتی ہے یعنی یہ بھی کیا ہے یہ مجاز ہے اجر کریم نہیں ہوتا اجر کے ذریعے اس شخص کی عزت ہوتی ہے سمجھا رہی کریں تو اجر کو بھی کریم اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسا اجر جس سے ملنے والے جس سے ملنے والا مکرم ہو جائے صاحب کرم ہو جائے جس سے اس کی عزت ہو جائے وہ اجرے کریم ہے فلاحر یہاں اجر کریم نہیں کہ ہے اچھا میرے سامنے ایسا میں وایت ہونے کا مجھے جز ہے صرف اس کا ہاں ولاح اجر کریم اور اس کے لیے اجر کریم ہے کریم مبتدہ مؤخر لہو خبر مقدم یما ہاں قرض حسن سے مراد یہاں جیسے تفسیر میں لکھا ہوا ہے ہر وہ خرچ یہاں تک کہ کثیر کہتے ہیں گھر والوں پر بھی خرچ کرو تو ہر وہ خر جو نیت خالصہ سے کیا جائے کہتے حضرت عمر عبد سوری عمر ابن خطار فرماتے ہیں انفاق الانفاق فی اللہ وقیل حول نفقت و العیال گھر والوں پہ وہ صحیح ہوں صحیح بات کہ ان اعم من ذالک ان سب سے عام ہے یہ بھی شامل ہے تو اس سے پتا چلا کہ قرض میں۔ ہر انفاق فی سبیل اللہ یا اچھی نیت سے خرچ کیا ہوا مال شامل ہے بس اس میں شرط کیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو دنیا میں کوئی کمپنسیشن یا دنیا میں ریوارڈ یا ریاکاری یا سمعہ یا یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ دنیا میں بھی یہ نیت نہیں بنانی ہے آپ نے پرائمری موٹو کہ میں خرچ صدقہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ میہ نے کہا صدقہ کرنے والوں کو زیادہ ملتا ہے یہ اللہ نے کہا تو ہے لیکن یہ نیت بنانے کا نہیں کہا نیت کیا ہوگی اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے اصول کے لیے اگر بنیادی نیت کیا بن گئی کہ میں خرچ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کہا جو خرچ کرے گا اس کا مال بڑھے گا تو مجھے مال بڑھانا ہے یہ تو ان, ان سرمایہ داری ہوئی نا کسی <تصفح> نے مال بڑھانے کے لیے سود میں پیسہ لگا دیا کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کے خطرہ ہم صدقہ کرتے مال بڑھ جائے گا ہاں <تصفح> تو یہ وعدہ تو اللہ میاں کا ہے لیکن یہ نیت نہیں ہے ایسے علامیہ نے کہا حج میں تجارت کر لیا کرو السلام <تصفح> علیکم <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> تو تجارت کرنا حج میں جائز ہے لیکن اگر حج پہ جانے کی بنیادی نیت تجارت بن جائے تو حج باتیں ٹھیک ہے تو اس طرح سمجھا اس کو یعنی اللہ نے کہا ہے کہ صدقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صداقت صدقے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے صحیح کہا لیکن صدقہ آپ نے کیوں کرنا ہے بنیت خالص واضیمت صودقہ ہے کہ نہیں وہ قرض حسن ہے تو قرض حسن میں کیا ہوتا ہے بعض کا حسن کا ذکر ہے بقرہ میں اور آگے کا ذکر بھی آگے جس میں ریا ہے جس میں من ہے جس پر صدقہ کیا اس پر احسان جتلانا ہے یا اسے اس تکلیف کسی طرح پہنچانا ہے یا اس سے مزید کی کوئی مطالبہ ہے کہ مستقبل میں کام آئے گا یہ کرے گا یہ سب انفاق کو باطل کرنا ہے تو انفاق فی سبیل اللہ باطل ہونے سے بچ جائے تو وہ قرض ہے اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو حلال سے کھلائیں اور اللہ سبحانہ و کا حکم ہے کہ گھر والوں پہ خرچ کرو ان کی کفال یہ انفاق فی سبھی اللہ لہٰذا کئی دفعہ اس میں کیوں بتایا یہ علماء نے کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انفاق کی وجہ سے انسان اپنے گھر والوں پہ شدید تنگی کر دیتا ہے اور ادھر ادھر مدد وغیرہ کرنے کے لیے تو یہ بھی کوئی پسندیدہ نہیں ہے گھر والوں پر ٹھیک ہے فراخی کے ساتھ اور اس کے بعد باہر بھی خرچہ کریں گے لیکن گھر والوں پر جو ہے وہ دانہ پانی بند کر کے نہیں تو منظل قردن فعد لہو و لہ اجر کریم یوم یوم تر با... بہت سے علماء نے کہا یوما جو ہے وہ منصوبہ درفیہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے یا تو عزکر ہے عزکر یوما ابن عطیہ علی الرحمٰن نے فرمایا کہ ولہ اجرن کرین اس کا عمل ہے اچھا جملہ اس میں کیسے عامل بنتا ہے فعل کا مفہوم ہونا چاہیے جو ہم کہتے ہیں ظرف کیا ہوتا ہے مفول فی مفول فی, فی کا مطلب ہے پیچھے فعل ہے سمجھ آ ہے یہ آگے فعل ہے یعنی یوم ترل مینیناول میناتی کے بعد اگر آ جائے یہ تو یوم ترا اس لیے بن رہا کہ یہ اس کا مضافل ہے یہ ظرف کیا بن کے آتا ہے مضاف یوم مضاف ہے اس کے بعد اس کا جملہ اگر اس کے بعد جواب آ جائے یومین جس دن آپ دیکھیں گے اس دن کیا دیکھیں گے وہ بھی بن جائے گا سمجھ ترا امرن انہوں نے کہا ولہ اجر کریم کے اندر معنی ہے استقرار کا ولہ اجر کریم کا مطلب ہے استقر لہو اجر کریم سمجھا رہی یعنی ثابت ہو گیا اس کے لیے لہو کا مطلب کہ استقر لہو جا رہی ہے کہ نہیں استقرہ فعل ہے نا استقر کریم یہ اجر کریم میں جو فیل کا معنی ہے ان کے ملنے میں کا مطلب کہ ان کو دیا جائے گا یا ان کے لیے ثابت ہو جائے گا یا ثبت تھا یس تقرر یا وجیدہ جو بھی ہے وہ عامل ہے کیا پھر عامل کا مطلب بنے گا و اجر کریم ان کو اجر کریم ملے گا اس دن تو ضرفیت وہ یوما جو ہے وہ منصوب عالم ظرفیہ کس وجہ سے ہوا و لہ اجر کریم یومہ یعنی جیسا کہ پوچھنے والے نے پوچھا فائدہ کیا ہوتا ہے جملے جڑ سے جاتے ہیں یعنی اگر آپ خالی کا یو مرل جس دن دیکھو گے کہ تو, تو بات نہیں بن رہی ہوتی تو جس دن آپ دیکھیں گے یسان یہ جملہ حالیہ ہے یوما ترل مومینات نے کہا یہ ترا دیکھے اگر یہ بات غور را جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا را, یا را اگر روعیت قلبی کے معنی میں ہو اعتقاد کے معنی میں تو اس کے دو مفول بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر رعا یرا رویت بصری کے معنی میں ہو آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں تو اس کا ایک مفول ہوتا ہے کہ آپ کہیں رعی تو الکاسا تو کاسا کو کچھ نہیں لیکن اگر آپ کہیں رعیت الکا سخمرن تو اس کا مطلب احتقط تو انما فلخمری انما فلکا خمر۔ یعنی مطلب جیسے قرآن میں آتا ہے نا الم ترا الا کیف کا الظل مدل سمجھائی تو علم ترا ربی تو نہیں ہو سکتا یعنی علم نورم ہاں، رویت کلبی ہوتی تو ہم یسا نور کے جملے کو مفول ثانی بنا سکتے تھے ٹھیک ہے یہ میں بتانے کے لیے بتایا تھا کہ یہ حال کیوں بن رہا چونکہ یہاں را یار جو ہے وہ رویت بسری ہے تو یسا ہے وہ مفول ثانی نہیں بنے گا کیونکہ مفول ثانی تو روی تھے کا آتا نہیں لیا تھا وہ حال بنے گا یہ سمجھا رہی ہے کہ نہیں یو مت اور کس کا حال ہے المؤمنین مؤمنات کس حالت میں آپ ان کو دیکھیں گے بین ایدیہم ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دائیں طرف کیوں کہا بائیں طرف کیوں نہیں کہا ایک رائے یہ ہے کہ بھئی عرب دائیں طرف بول لیتے ہیں یمن اور مراد دونوں طرف ہوتی ہے جی چونکہ بائیں ہاتھ تشاون کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بایاں بول کر یعنی کہنا ہو نا کہ اس کے چاروں طرف نور ہے تو بینا ائی دیا بینا یو ان یمینی ہی سمجھ آ رہی تو خ... شمال کیوں نہیں بولا شمال پہ بھی اس کے ہیں روشنی لیکن شمال اس لیے کہ شمال بولنا پسند نہیں کرتے بات بات ہے یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے لیکن بعد بولا مانا کہا کہ یمین اس لیے کہا کہ ان کے دائیں ہاتھ میں وہ کتاب ہے جس سے نور پھوٹ رہا ہے تو یوس نور یس بینا دوسرا نے کہا کہ بھائی اچھا دائیں ہاتھ میں نور ہے تو بائیں طرف روشنی نہیں کر رہا کر تو رہا ہے لیکن اصل مقصود کیا ہے اس روشنی سے روشنی کا اصل مقصود بائیں دیکھنا نہیں ہے بلکہ روشنی کا اصل مقصود تو کیا ہے چلنا پونے سے رات پہ تو وہ سامنے ہے تو لہذا اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں یوم بہ نہ تو عید کا ذکر کیوں کیا سوری سامنے ایمان کا ذکر کیوں کیا کیونکہ کتاب وہ ہے منبع نور وہ ہے اور دیکھنا کا ہے بہین اے اور شمال کے ذکر کی ضرورت ہوئی نہیں. بات واضح یس نورم بین و بیم بشروما بشرا کم متدا ہے ال یوما ذرف ہے یعنی بشرا کم سل یوما آج کے دن اور خبر کیا ہے جناتن بشراکم کم جناتن سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بشرا کم اليوم ظرف ہے. تجری میں جنات کی صفت ہے قاعدہ کیا ہے یہ بھی مشہور قاعدہ ہے الجمل جملے کی جمع الجمل بعد بادفی احوال و باد نکرت صفاتن یاد کر لیں اس سے ترکیب میں بڑی مدد ملتی ہے الجمل بعد المعارفی معرف معارفا کی جمع بتاتا ہوں گے بعد المعریفی احوال و باد کیا مطلب اس کا حال ہے, ہاں ہے. حال ہی بنایا ہم نے وہ کیا تھا کیوں بہن کیا کی ہم نے تو حال بنا میں نے تو بتایا یہ تھا کہ دو مفول بھی آ سکتے ہیں اگر رویت کیا ہو قلبی لیکن ہم نے یہاں کیا کہ یہاں کون سی رویت ہے بسری واقعی فزیکلی دیکھیں گے یب مترمنی ٹھیک ہے تو جب فزیکلی وہ اس کے بعد ہم نے یسانور کو کیا جملہ بنایا حال ٹھیک ہے حال ہی بنایا نہیں آپ کو اس میں کیا شکال ہوا تھا کہ شاید ہم نے مفول سانی بنا لیا ہے مفول سانی نہیں بنایا حال ہی بنایا ہاں جو ہے اس کی اگر صفت لانی ہو تو مصول لانا پڑے ہاں ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے اصل میں دیکھیں ایک تو ہے معرفہ کی مفرد صفت آ رہی ہے مفرد صفت آ رہی ہے تو وہ حال نہیں بنے گی نا آپ اس میں جملہ بنانے کے لیے باؤ حالیہ لائیں گے یا کچھ لائیں گے یا اگر مفرد آپ نے صرف حال لانا ہے تو پھر حالت نصب میں لے جائیں گے سمجھا رہی ہے کہ نہیں حالت نصب میں لے کے جائیں گے نا اسے اگر ویسے صفت لانی ہے اس کی تو وہ ہر چیز میں اس کے مطابق ہوگی اور حال کیا ہوتا ہے منسوب ہوتا ہے بات بات ہے لیکن اگر اس کے بعد جملہ آ رہا ہے تو ہم اس کیوں اس لیے کہ اس کو صفت کیوں نہیں کہہ رہے وہ صفت اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ حال ہے جملہ فیلیا کی بات ہو رہی ہے جملہ حالیہ کے لیے جملہ اسمیہ کے لیے واؤ ہونا شرط ہے یا کوئی ضمیر رابط کی ہوگی جو واپس لوٹے گی وہ شرائط ہے لیکن جب وہ جملہ فیلیا آ رہا ہے تو ہم ہم نے پڑھا کیا ہے حال اور ضلحال میں ضوحال کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ضو الحال معرفہ ہے تو اس کے بعد جب جملے فیلیا آ رہا ہے وہ اس کا حال ہے وہ اس کا حال ہے لیکن اگر ذلحال نکیرا ہو تو اس کا حال نہیں آ سکتا اللہی کہ وہ مقدم ہو یا نکیرا مخصوصہ ہو تو لہذا جب نکیرا کے بعد جملہ فیلی آ رہا ہے تو وہ کیا صفت یہاں کیا دیکھے مثال کے طور پہ بشراکم کمل یوم ٹھیک ہے تو اگر ہوتا ہے بشرو کم المل جن تجریم ت... حال ہو سکتا ہے اس کا سمجھ رہی ہے لیکن اب نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ نکرا بو شراق کو ملیاऊंगा جنات تجریمن تو تجریمن تحت یہ جملہ فعلیہ ہے جملہ فعلیہ یہاں جنات کی صفت ہے بعد واجب خالدین فیها صفت ہے بشراق میں ضمیر کی اور کی ضمیر ہے یعنی کس حال میں تم داخل ہوگے خالدین ویسے یہ ذہن میں رکھیے یہاں کچھ محذوف ماننا پڑے گا اس لیے کہ بش خالدین فیها حال ہے تو حال جو ہے بشرا میں جو اس کی ضمیر ہے اس سے بشراکم اليوم دخول جناتن یعنی دخول کا فیل بیچ میں ہے نہ معذوف یعنی تم داخل ہو رہے ہو گے تو داخل کس حالت میں ہو رہے ہو گے خالدین فیح بشراک تجری من تحتی تجریم ستدخلون الجنت خالدین ظلی کا حل فوض العظیم ترجمہ بالکل واضح ہے حل فوض العظیم بھی مبتدہ خبر ہے اور یہ پورا جملہ ظالی کی خبر ہے ظاہلی کا مبتع حل فوض العظیم جملہ اسمی مبتدہ خبر یوم اس میں بھی بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے ظاہی کا حل فوض العظیم ابنعتی نے بلکہ یہی کہ الفوض العظیم سیاح سلحم یوگا کس دن انہیں فوز عظیم حاصل ہوگی جس دن یہ ہوگا <وَالْمُنَافِقَة> اچھا وہ کہتے ہیں کہ فوج عظیم اس دن حاصل ہوگی جس دن منافقین کا یہ حال ہوگا تو کہا کہ فوج عظیم بڑھ جاتی ہے اگر دشمنوں کی کا خسارا بھی اس وقت نظر آ جائے ایک, ایک, ایک خوشی ہوئی ہے فتح کی اور ایک یہ ہے کہ اچانک مناظر بھی دکھا دیے جائیں کہ دشمن کیسے رنگین بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے تو اس سے فتح کیا کہتے ہیں اس کو ڈبل ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ سیاح الفظ العظیم والمنافقات ترل یقل ترجمہ فقون ہے فکار میں نے آپ کو شاید بتایا تھا نظر ظرو کے بارے میں قاعدہ کہ نظر اگر روعت بصری کے لیے تو اس کے ساتھ علا آتا ہے نظر ظرون خلقت اگر رویت اگر نظر ظرو آ... غور و فکر کے لیے ہو تو وہ فی کے ساتھ بھی آ جاتا ہے اور ڈائریکٹ بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے نظر توشیہ کا ایک مطلب سیاق و سباق سے انتظار بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہم دیکھنے لگے لیکن نظر توشیہ کا مطلب بحث توفی ہی فکر توفی ہی نظر توفی اور فی کے ساتھ آئے تو پھر غور و فکر کے لیے ہوتا ہے ولم نظر بغیر سلے کے آئے تو انتظار کے انتظار میں بھی ہوتا ہے میں کہایا کہ آیا اناگرینا کھانے کا پکنا جو یعنی پڑھا تھا ابھی آج بھی آئے گا غیرو کیا مطلب غیر ختم سمجھا رہی فعیدہ یعنی پہلے سے آ کے بیٹھ کے کھانے کا دا انتظار بھی شروع کر دیا نا فعیدہ تم یعنی فعین ولا فخروج ہو لا فنتشی في حجرت صلی في نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث جیسا کہ ہوا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ علیہ نبی وسلم کی جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو اب ہو گیا کھانا پینا کھا لیا اب حجرہ ہے ایک چھوٹا تھا حجرہ ہے اسی میں پردے کے پیچھے بیٹھی اور ادھر لوگوں کو اللہ نبی تو پھر آپ سے شرم کی یعنی حیا کی وجہ سے نہیں کہتے کہ اٹھ جاؤ ادا تم کے معنی میں رویت کے معنی میں تو یہاں کے معنی میں ہمیں دیکھو نہیں بلکہ ان تجرونا یہ مراد ہے اور انظر ینظر کسی کو محلت دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی یہ ہے انظرونہ میں تو غور فکر کا مفہوم ہو سکتا ہے نا انظرونہ اس میں صرف کس کا مفہوم ہے انتظار کا لہذا اس کی دوسری متواتر قرآن کیا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات لِلَّذِينَ آمَنُوا انظرونہ <تصحان> نہیں آمنو تو لمبہ مد کی وجہ سے ہو گیا نا اور انظروں میں چونکہ بابے کے ہے اس کا حمزہ وصلی ہوتا ہے نا آمنو, آمنو ہے وصلی نہیں قطری ہوتا ہے تو لہذا ہم آمنونظرون نہیں پڑھ سکتے یہ تو نظر ماضی کا مجرد کا جو حمزہ ہوتا ہے امر کا وہ وصلی ہوتا ہے باب افعال کا غبائی کا کیا ہوتا ہے قطری ہوتا ہے تو آمنو انظرون نقتبس من نورکم یہ بھی متواتر کرنا تھا تو وہاں تو بالکل ہی معنی کیا ہے انتظرون اور یہاں بھی وہی معنی انظرون اے انتظرون لا تسرعو فی مشیکم عمر ٹھیک ہے جواب امر کیا ہے قبص لینے کو کو کو کہتے انگارے اقتباس بھی لیکن اصلی معنی کیا ہے قبص واری اقتباس کا مانا ہے کہ کسی نے آگ جلائی ہے تو آپ کے پاس آگ نہیں وہ کہتے آپ آ کے ان سے کہتے ہیں آسنی قبص لکھئی اشعل ناری ٹھیک ہے مجھے دے تو اس کو اقتباس کہتے ہیں تو یہ اس کا اوریجنل ہے پھر اس میں جب توسع ہوا تو کسی سے کوئی شے لے لینا اقتباس ہے اور آج کل قبض کا مطلب ہے اخوانس من کتاب من مکان آخر وہ نس وہاں سے لے کر آپ اقتباس کرتے ہیں ورڈڈ قواز میں بین المزوجین اسے بیان کرتے ہیں تو یہ اقتباس یہاں تقریباً اپنے اوریجنل معنی کے قریب ہے گویا جیسے کسی کے ہاتھ میں شمع ہے اور وہ لے کے جا رہا ہے تو نقتبس کا مطلب ہے کہ اس میں سے کوئی جز ہمیں بھی دے دو نقتبس مل نور کم کیلا کہا جائے گا کیا کہا جائے گا نئے فائل اصل میں آگے جملہ ہے کیا کہا جائے گا قیلہ ارجعو یہ کہا جائے گا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو قیلہ کا مقول ہے یہ قیلہ کا کیا ہے مقول کیلا ارجیل یہ ظرف ہے کہاں لوٹنا ہے وراءکم خلفکم فل ابن عطیہ علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ یہ وراءکم ظرف کے سوا بھی اس کی ترکیب ہو سکتی ہے کیا ترکیب ہو سکتی ہے ورا جسے ہم کہتے ہیں نا کچھ ہوتے ہیں اسمائے افعال اسمائے افعال کا مطلب ہوتا ہے ہوتا ہے معنی سمے معنیٰ فیل کا رکھتا ہے علامات فیل کی ہوتی نہیں ہے اسی طرح تصرف بھی نہیں ہوتا فیل کیا کہلاتا ہے اس میں اس میں فیل تو کہا وراء وراء اس میں فیل بھی تو دو جمع ارجر ارجعو ارجعو ارجعو ارجعو. یہ بھی ایک رائے ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ قوی رائے کیا ارجعو بات باتیں ہو رہی ہے نا 네? تو یعنی تحسو تحس کہتے ہیں حادثے سے کسی شے کو تلاش کرنا تحس النور انور فوری بسور بین کا نائب فائل جو ہے وہ بسور ہے یعنی بسور ان جو سور ان حالت جرم ہے مرکب جاری ہونے کی وجہ سے یہ مرکب جاری کیا ہے ضوریبا کا یعنی بینہم بینہم السور فضوری بہ بین کا با زائدیت یہ بھی ہو سکتا ہے فضوری بہ بین سور فضوری بینہم سور سور کس کو کہتے ہیں الحائط الطویل الحائط الطویل طویل ہونا شرط ہے دیوار تو اتنی بھی ہو سکتی ہے سور نہیں ہے سور وہ ہے تصور کہیں پڑھا تھا اس تصور المحرار. اس تصور تو سور وہ ہے جس کے لیے آپ کو چھلانگ مار کے چڑھ کے کیا کہتے ہیں کلائمب کر کے جانا پڑے وہ سور ہوتی ہے جس کے لیے تصور ہو تصور کس کو کہتے ہیں پھلانا ٹھیک ہے چھوٹی دیوار کو نہیں کہتے تو پتہ چلا کہ یہ کوئی دیوار بڑی ہے کیسے پتا چلا بڑی ہے کیونکہ اس کا ذکر ایک تو لفظ سے پتا چلا دوسرا اس کا ذکر آ, سور آراف میں آئے اس کو آراف کہا گیا جا رہا چلے گا اتنی اونچی فصیل ہے کہ اس پر لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اور ادھر بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ کوئی دیوار اتنی سی نہیں ہے وہ کوئی بہت بڑی شہر ہے فصیل ہے ہاں فصیل یہی ترجمہ ہے سور کا فصیل جیسے آپ دیکھیں دیوار چین ہے نا اس کے اوپر اتنا بڑا تو اس کا روڈ ہے اس کے اس کے اوپر لوگ پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ, دیوار... وہ ہے تو سور لیکن وہ یہ والا اس طرح کا سور اور نیچے دروازہ بھی ہو گئے بیچ میں ادھر سے جانے جا جائے گا بہن اچھا غوری بہن ہوں کا مطلب ہے دیوار ان پر ڈال دی جائے گی مار دی جائے گی اس کا مطلب ضوری بہت میں کیا فرق ہے یہ بھی بنیا بین سور سورے اسی طرح تو کہا کہ جیسے بنیا تو تعمیر کرنا بنا یا بنی یہ ہے اچانک یعنی جیسے اوپر سے کوئی شے آ کے دے ماری گئی ہے فج اطن ٹھیک ہے تو دیوار کھڑی ہو جائے گی تو وہ یہ نہیں ہے کہ درجہ بدرجہ بنا کر کے بھی جائے گی بات بات یہ ہو رہی ہے کہ کے اندر مفہوم ہے فج کا کس کا فج اتن فضوریبا بین سوری وہ ایک حدیث میں نے یہاں امام ابن کثیر علی الرحمن بہت خوبصورت اس آیت کے بعد ایک واقعہ ہوا کون سی آیت وہ رہ گئی پیچھے منزل ندی اللّہ کردن روایت تھی بہت خوبصورت ابو الدہ آپ لوگوں نے یہ سنی ہوگی کہ قال وہ اللہ کے نبی سلوم کے پاس آئے یا رسول اللہ و امن اللہ کردہ اللہ تعالی ہم سے قرض چاہتے ہیں قال نعم یا ابدہ قال انہوں نے فرمایا سیدنا ابو الدرد ابو الدحداح نے ارینی یَدَکَ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ دکھائیے فناوله یَدَهُ تو آپ نے اسے اپنا ہاتھ پکڑ دیا قال فإِنّی قَدْ أَقْرَضْتُ رَبّی حَائِطی وحائط سے بھی ہتا ہے جو درخت ہوتا ہے بڑ... جو بھاگ ہوتا ہے جس کے ارد گرد کھجوروں کے درخت کی فصل ہو اسے بھی کیا کہتے ہیں اس باغ کو حائط اس کو کیا کہا جاتا ہے حائط کھلے باغ کو حائط نہیں کہتے کہ جس کی کوئی فصل نہ ہو اور عموماً وہ فصیل اس سے بناتے تھے مدینہ میں کھجوروں کے درختوں سے ابھی بھی آپ نے دیکھو اس طرح کھجوروں کے درخت چاروں طرف ہوتے ہیں اور بیچ میں کھیتی بھی ہے اور اس طرح یہ کیا کہلاتا ہے حائط تو ان کا ایک حائط تھا اس میں کتنے درخت تھے وہ آگے آ رہا ہے چھ سو کھجور کے درخت چھ تو کہتے ہیں ارینی یادا یا رسول اللہ وسلم قال قول فنا قال فعنی قد اقرض تو ربیتی اللہ قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں میں نے اپنا حایت جو ہے وہ اللہ کو دیا یہ راوی بتا رہا ہے بیچ میں جملہ محترض ہے ٹھیک ہے اس میں چھ سو نخلت ہے وہیں وعیالو. تھی اور بچے بھی وہیں رہتے رہتے بھی اس کے اندر ہیں بہت خوبصورت جگہ ہوگی ماشاءاللہ آپ دیکھیں اس طرح کی ایک فارم ہے باقاعدہ فارم ہاؤس ہوگا اس میں کھجور کے چھ درخت ہیں تو بیچ میں کھیتیاں بھی ہوں گی اور اس کے اندر وہ ہے. کوئی اریگیشن کی کوئی کینال یا وہ وہ بھی ہوگی چینل ہے کہ نہیں تو سب رہتے بھی ہوئی ہیں وہ امدا ولایال فیح قول فجا ابو دہدا اچھا وہ اندر بھی داخل نہیں ہوئے کیونکہ وہ دے دیا ہے نا تو میں اندر کیوں داخل ہو تو فنا دور سے ان کو پکار کے کہتے ہیں یا امد دہدا ان کے گویا ان کے بیٹے کے نام دہدا ہوگا قلت لب قول اخ جی باہر نکلو قط ا قرضی ازل یہ میں نے اپنے رب کو قرضے میں دے دیا ہے وفی روایت ان قا... وفی روایت ان قالت له. اس روایت میں نہیں ہے. اور روایت میں روایت انہوں بھی کوئی اعتراض نہیں کیا ونقلت انہوں نے فوراً اپنا آگے سے اور اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو وہاں سے نکالا وہ ان رسول اللہ کال کم من ردا کے ساتھ کہتے ہیں خجور کے درخت کو کہتے ہیں اس کی ٹہنیوں کو یہ فرق یاد رکھیے گا ہم نے جب وہاں پڑھا تھا اردونی قدیم ہوتا ہے ٹہنی ہوتی ہے نا ازق کیا ہوتا ہے کھجور کا درخت تو کہتے ہیں کم من از کن کیونکہ ان کا نام ابو دہدا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلدل استعمال کیا ردا کہتے ہیں تو ردا کا مطلب ہے وسیع درف جس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تو فرمایا کم تنخلا نیچے لٹک رہی عرو کوہ اس کی جو عروق ہیں جو شاخیں ہیں یا جو آپ کہیں کہ ایک تو شاخ ہوتی ہے نا ایک کر کے جو بڑی شاخیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے عروقا عرق کی جمع در و یاقوت لی اب الدہ حفل جنا ٹھیک تو یہ سیدنا ابو الدہ الصاری ہیں تو انہوں نے وہ جو جب آیت ناول ہوئی تو قرض میں دے دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو داخل بھی نہیں ہوئے اس میں کہا کیونکہ قرض میں دے چکا ہوں اب داخل ہوں گا تو شاید وہ منظر ہے یا کچھ خجور و وجور کھانے کھانا لوں تو فائدہ اٹھا لوں گا لہٰذا دور سے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں سب نکلو یہاں سے انسطی ربی بہرحال تو فرمایا فل تمسو نور تو یہ صحابہ اس طرح ہوتے تھے یعنی ہم اس طرح وہ حضرت زید کا بھی قصہ ہے جب ان کو لنت رحطہ تو انہوں نے بھی اپنا ایک وہ کر دیا باغ تو یہ یو ما تارل کہاں پہنچ گئے فبوری با بین بسورن لہو بابن, بابن, بابن ٹھیک ہے اچھا بسورن کی لہو کیوں صفت ہے اس لیے لہو خبر مقدم باب وہ اور میں رحمت ہے کیا نام ہے سر فی الرحمہ کی ترکیب بتائیں گے کیا ہے فی الرحمہ رحما فی الرحمہ کس کی سفت ہے ہاں ل... نہیں وہ تو ٹھیک ہے یہ پورا جملہ باتین فی الرحمہ صفت خانی ہے سورن کی پہلی صفت کیا ہے سورن لہو بابل صفت اولا فی فی رحما تو اپنی ذات میں بھی دو کوئی چیز ہے نا وہ کیا ہے یعنی اسمیا اس کی کیا ترکیب ہے ٹھیک ہے ہاں جی الرحمہ کسی چیز کا مبتدا ہے لیکن پورا جملہ کیا ہے فی بات رحما یعنی بات رحما پورا کیا بنے گا اس میں الگ الگ بھی بتائیں بتائے بات نے کہا مرکب اضافی اچھا یہ مرکب اضافی کیا بن رہا ہے نااب میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ مرکب اضافی ہے ہمیں تو دلچسپی ہے کہ مرکب اضافی ہے مبتدا ہے خبر ہے کیا ہے مرکب اضافی کا تعلق یہ دن میں رکھے نہ نہیں کہا مرکب اضافی ترکیب میں نہیں آپ بتائیں مرکب اضافی ہے آپ بتائیں گے ترکیب میں ایسی چیز بتائیں گے جو اس کی نہوی حالت پر دلالت کرتی ہو فائل مبتدا خبر نصب اور بھی بتائیں مرفوع منصوب مجرور رحمت و فی باطنی بات نہیں فی باطنی فی باطنی ایسے نہیں فی باطنی ہی تو نہیں ہے باطنو باتین ہاں ٹھیک ہے تو فی باطنی لیکن باطنو ہوں کو آپ مبتدا کیوں نہیں مانتے مان ماننا بے. یعنی اصل میں دیکھیں نا باطنح مرکب اضافی مبتدا اب آپ نے اگلا جملہ فی رحمہ وہ خود جملہ ہے پورا فی ہی خبر مقدم اور رحمہ مبتدا اور رحمتفی یعنی باطنح اور فی سمجھا رہی ہے کہ نہیں باطین اور رحمت فی تو ارر رحمت فی جملہ اسمیا ہے اررحمہ مبتدہ مؤخر ہے فی خبر مقدم ہے اور یہ پورا جملہ اسمیا باتین کی خبر یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات مبتدا ایش باتین کیا دینی ہے مست مستحس کی مستدنوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے نا کہ آگے اس میں کیا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو مستد کو کون ہوا باتین خبر دے رہے ہیں نا آپ تو باتین ایش فیہ رحمت ٹھیک ہے اب یہ پورا جملہ جو جملہ اسمیہ بنا باطن جس میں دو جملہ اسمیہ ہیں پہلا جملہ دو جملہ اسمیہ سے مراد ہے ایک جملہ بھی اس کی خبر جملہ اسمیہ ہے ٹھیک ہے اور وہ خبر جملہ اسمیہ ہے اور وہ خبر ہے کس کی باطنہ کی جو مبتدا ہے اور یہ پورا جملہ باطن فیہ فی سورن کی صفت ثانیہ ہے پہلی صفت کیا آتی لہو باب یہی بنے گا نا امید ہے اگرچہ آتی ہے یہی بن رہا ہے لیکن وہ فرما رہے ہیں یہ صفات جو ہیں وہ کس کی ہو سک جو کیا نام ہے سورین لہو بابن اب یہ جو صفت ہے اس کو باب کی بھی صفت بنایا جا سکتا ہے یعنی ہم تو اس کو صفت ثانیہ کس کی کہہ رہے تھے سور کی تو اب اگر ہم صفت ثانیہ اس کی سور کی کہیں گے تو باتین سے مراد باطین سور ہوگا اور اگر ہم اس کو باپ کی صفت لیں گے تو پھر باطین ہو سے مراد باطن الباپ ہوگا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو ابن کہتے ہیں زیادہ کبھی رہی کیا کہ آپ باپ کی بنائے ضمیر قریبی مرجے کی طرف لوٹتی ہے اور ہمیں قریبی مرجے کی طرف لوٹانے میں کوئی کا پیش نہیں آ رہا ایک ہی بات ہے کہ ہے باپ اس سور میں ہی ہے تو باپ کے اندر ہے تو سور کے اندر بھی ہے لیکن پھر ترکیب میں کیا ہوگا صفت ثانیہ نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی ہاں مطلب بس باپ کی صفت ہوگی اور وہ غاہر کو کہہ سکتے ہیں امجد صاحب صفت ثانیہ و غاہر من قبل العذاب اچھا و غاہر من قیب الہل آداب سیم ترکیب ہے غاہر من قیب اداب العذاب العذاب پھر من قبله اس کی خبر اور یہ پھر جملۂ اسی طرح کا لیکن یہ صفت کہہ سکتے ہیں بابم کی صفت کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے عطف ہے نا جو میں پہلے عطف نہیں آ رہا تھا اس لیے تو ہم نے صفت اولہ اور صفت ثانیہ بنائی تھی یہاں تو صرف عطف ہے تو لہذا آپ کیا کہیں گے وہ من قبل آداب یا تو کیا ہے جو صفت ہے باپ کی باطین فی الرحمہ اس پر اطف ہے یا جو صفت ہے سور کی آسانیا باطنو فی الرحمہ اس کی اطف ہے تو دونوں صورتوں میں یا تو یہ صفت کس کی ہوگی باپ کی یا سور کی بہرحال باتین فی رحمتوں سمجھ رہی ہیں کہ نہیں خیر صاحب کو تھوڑا شوق ہے نا ترکیب کا اس لیے میں نے ان سے سوال پوچھا تھا نہیں اچھی بات ہے اس ترکیب کے لیے نا آپ کو ہے نا اس کا شوق ہے نہیں ہاں ہے نا شوق تو اچھی بات ہے اقرار کریں شوق ہاں تو اچھی بات ہے یعنی اس سے مطلب آپ مطلب عربی زبان جو بہت سائنٹیفک سی ہے اس میں سارا اس میں پھر آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے یعنی اگر جملے کی تمام سٹرکچر سمجھ آ جائے کئی دفعہ وہ بہت زیادہ معانی میں بہت جگہوں پہ فائدہ بھی دیتا ہے کہیں جگہ بہت فائدہ نہیں دے رہا ہوتا لیکن اس کی وجہ سے آپ کو آپ لغت کے اندر جس کو آپ کہہ سکیں گے چیزوں کو الگ الگ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو اس میں آپ جو ہیں نیچے وہ ہے اعراب القرآن نیلی جلدوں میں سامنے پڑی ہوئی ہے محی الدین درویش علیہ الرحمہ بہت بہت مفید کتاب ہے اس کا نام ہے اعراب القرآن دس جلدوں میں ہے ٹھیک ہے وہ صرف اعراب کے اوپر ہے وہ صرف قرآن کے اعراب پر ہے تو اس کا مطالعہ شروع کیجیے آسان ہے بہت بہت آسان ہے یعنی اس میں کوئی وہ نہیں ہے یعنی مثال کے طور پہ ہم نے یہ آیات پڑھنی آپ اس کو وہاں سے پڑھ کے آئیں تاکہ وہ اعراب میں اس کو فائدہ دے رہا ہو اس کا نام ہے عراب القرآن محی الدین الدرویش رحی اللہ تعالی بہت ہو چکے ہیں غالباً 1980s میں یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی یعنی اسی زمانے کے حال میں اور اس طرح کی کتاب یعنی آپ کو ابن عطیہ اور زمخشری اور راضی عراب یا بذاوی میں متفرق تو چیزیں ملیں گی کہ اچھا وہ پوری ترکیب کریں گے بھی نہیں کیونکہ ضرورت نہیں ہوتی ترکیب کی آپ کو جہاں ادھر مسئلہ آ رہا تو بتا دیں گے اچھا یہاں عامل کیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے کتاب پہلی دفعہ تاریخ میں اس طرح لکھی گئی تو اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی ان کی چھاپ مار کے ایک اور صاحب ہے محمود صافی انہوں نے بھی 12 دلدوں میں عراب اور وہ سارے ان کی چھاپ ماری آپ کو اندر پتہ چلتا ہے وہ اس کی مزید تسہیل ضرور کی ہے لیکن سارا کچھ لیا ان سے محی الدین درویز سے لیکن ایک کتاب وجود میں آ اور وہ زیادہ سہل ہے محیط الدین رویز کی تھوڑی مشکل ہے اس میں بلاوی مسائل بھی آتے ہیں سب کچھ اس سے زیادہ سہل کس کی ہے محمود صافی محمود صافی کی اس سے سہل ہے تو وہ دونوں کتاب میں بڑے اس, میں اس لیے کہ اس طرح کی کتاب آپ کو پرانے لٹریچر میں کوئی نہیں ملتی ہے. وہ تو نہیں اس طرح ذکر کرتے وہ بیچ میں گزر جاتے ہیں یہ صرف اس موضوع پہ ہے صرف اعراب القرآن کے اوپر ٹھیک ہے جی ہاں وہ بھی جو ترجمہ قرآن پڑھاتے تھے اس میں پوری ترکیب نہیں اسی طرح یعنی بہت ترکیب کرتے تھے اس میں لیکن وہ یعنی, ہر ہر لفظ کی شاید نہ کریں جو ویسے ہی سمجھ میں آ رہا ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کو ہر لفظ کی مل جائے گی سمجھا رہی محیط کی جو میں کتاب اندار, شکل में اچھا حکمتر جی جی تو فرمایا وہاں رحمت ہے اور قبل کہتے ہیں امام کو قبل کس کو کہتے ہیں جی ہتد ہے امامی ہی یعنی خارج الباب العذاب تو گویا خارج اور داخل کا کیسے پتہ چل رہا ہے کہ گویا جو اہل ایمان داخل میں ہے گویا وہ ایسی فصیل ہے جو حفاظت کرنے والی ہے اور اس کے دوسری طرف کیا ہے عذاب ہے تو گویا عذاب سے جب حفاظت میں ہوئے تو یہ داخل ہیں وہ خارج ہے سمجھا نہیں یہ داخل ہیں تو با قینو ہو فی اور رحمت ہو اور جو کا علاقہ ہے اس میں عذاب ہے اور پھر اچھا اندر رحمت ہے باہر عذاب ہے تو دیوار کے اوپر فی الحال نہ رحمت ہے نہ عذاب ہے ٹھیک ہے تو وہ کون ہے اصحاب جن کا ذکر ہم صورت الراف میں پڑھتے ہیں یونا کون پکارے گا کن کو منافقین پکاریں گے اہل ایمان کو اب یہاں ایک اور بات یہ ہے منافقین چھت پہ نہیں بیٹھے اس لیے کہ اب ان کی حقیقت ظاہر ہو گئی اور وہ کافر ہیں لہٰذا وہ کافروں کے ساتھ اترے چھت پہ کون ہے چھت سے مراج سور کے اس پر اہل ایمان لوگ ٹھیک ہے لیکن ان کی کیا ہے اس طسنا تو و سی جی اس کی کیا حکمت ہے ہاں جیسے امام راضی علیہ الرحمہ اور بعض علماء نے فرمایا اس کا, صاحب نے صحیح سوال کیا اس کی ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگوں کی ادھر سے انٹرنس ابھی ممکن ہے ٹھیک ہے یعنی کچھ تو اہل ایمان ہیں جنہوں نے دوزخ میں جانا ہی نہیں ہے وہ ہیں یا تو ادھر آ ہیں یا کہاں ہیں اساب آراف پہ ان کو تھوڑی دیر وہاں رکھا جائے گا لیکن جو دو میں نہیں جائیں گے وہ جنت میں آ جائیں گے لیکن ادھر کچھ اہل ایمان دو ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے نہیں بلکہ ہوں گے اللہ تعالیٰ بچائے لیکن ہوں گے تو یہ باب جو ہے یہ ون وے ہے ادھر سے تو اب کوئی ادھر نہیں جا سکتا جو جنت میں چلا گیا وہ تو ہمیشہ کے لیے جنت میں ہے لیکن جو دو زخ میں گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ضروری نہیں ہے اگر وہ صاحب ایمان ہے تو لہذا باب کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کی ادھر سے آمد ممکن ہے دروازہ رکھا گیا ہے <misery> ایسی فصیل ہے جس میں اور اگر فصیل جس میں بالکل دروازہ ہی نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ اب آمد آمد اور رفت ممکن ہے تو رفت تو واقعی ممکن نہیں آمد ممکن ہے آمد اہل ایمان ادھر سے ادھر آمد ممکن ہے آو او اللہ غالب یعنی ان کے ساتھ جو استحجاد وہ دنیا میں کرتے تو اس کا جو جواب دیا جا رہا ہے اس کی کوئی صورت یہ بھی ہو جو جیسے وہ یہاں بھی ان کا نور بجھا دیا جائے گا ہم صورت اس میں تحریر میں بھی پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک خوبصورت ہو سکتی ہے اللہ عالم یہ میں نے پڑھی نہیں لیکن امکان ٹریس کا بھی ہے اللہ یوناد کا مطلب کیا ہوا کون کس کو پکارے گا ينادي المنافقون المؤمنین یونا دونا محکم کیا ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ محکم نکن کی خبر ہے اور نکھنو کی کا اسم ہے مستطر ہے وجوبن کے جوازن وجوبن کے جوازن مستطر. تو میں آپ اس کی جگہ اس میں کس کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں ظاہر کی جہاں اس میں ظاہر آ سکے وہ کیا ہوتی ہے جوازن جہاں اس میں ظاہر نہ آ سکے وہاں وجوباً تو اگر آپ کہیں نطر کر لوں میں کہتا ہوں نتحد دسو تو اب آپ اس کی جگہ آگے اس میں ظاہر رکھ سکتے ہیں نہیں آپ زیادہ ذرا یہ کہ نتحد دسو نہ تو آپ نے ضمیر رکھی تو اس ضمیر کو کیا کہتے ہیں تاکید کی تاکید ایسے میں نے آپ کو مزہ لی تھی اسکن انتر اسکن انت وہ ضوجوک تو انتر کیا ہے تاکید ہے اسکن کے اندر ضمیر مستطر انتر جو ہے وہ وجوبن ہے اسی طرح نتحد دسو میں یا نکن میں ضمیر وہ نحنو کی مستطل وجوبن ہے اس کو باہر نہیں نکالا جا سکتا لیکن اس سے فرق کو نہیں پڑتا وجوبن تو آپ سب کو حاصل ہے یعنی اگر آپ کے نقد یاد کرو فعل مزارے ٹھیک ہے اور مرفو مثلا اور کیوں مرفو یہ بھی بتانا ہے آپ نے یہ تجردی ہی عامل عوامل کیونکہ اس کے اوپر کوئی عامل نہیں آ رہا اس لیے مرفو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں ہاں فائل بتا رہے ہیں فیل ہو تو فائل کدھر ہے ولفا ضمیر مستطر ٹھیک ہے وجوہ ٹھیک ہے تقدیر ہوں اس کی تقدیر کیا ہے وہ پھر تقدیر ہوں نہ یہ ارام مکمل ہوگا اگر آپ اس طرح نہیں بتائیں گے تو ارام مکمل نہیں ہوگا لیکن اس کا مجھے ابھی تک اس میں تھوڑا سا ہے کہ اس میں مشکل بنا دیا جاتا ہے یعنی اگر آپ اس طرح بتائیں گے مظاہرے کو سمجھنا اتنا مشکل ہے تو آپ کہیں گے کیا چیز ہے بگرنا اگر دیکھیں تو نتحد میں سب کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ اگر صرف ذوق سے دیکھیں نتحد کے بعد آپ رکھیں نتحد المسلمون <laughs> کہیں گے یہ کہ نتحد المسلمون نہیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا کچھ تو آپ کہیں گے مسلمون اس مظاہر نہیں آ سکتا آگے اس کے فائل کے طور پہ اس کا فائل لازمن مستطر ہی رہے گا آپ کہیں گے نہیں لازمن آپ خود ہی پہنچ جائیں گے نا ذوق چاہے آپ کو یہ پورے عراب کی ترکیب نہ آتی ہو زمیر مستطر وجو بند تبدیل ہو نحنو. تو یہ اس پر تھوڑا سا دیکھنا چاہیے مولانا علی میاں کو ابو الحسنی ندوی کو یہی اعتراض تھا مدارس میں کہ اس طرح رٹوا دیتے ہیں ساری چیزیں بعد میں عربی آتی کوئی نہیں ہے یعنی مولانا علی میاں نے ایک مقالہ لکھا انہوں نے کہا ہمارے مدارس میں ایسی صرف صغیر صرف کبیر اور پھر اعراب آپ نے اعراب عراب میں اچھا اعراب جب آپ کرتے ہیں نا اعراب اس میں یہ بھی بتانا ضروری ہوتا ہے اگر پورا عراب ہے اگر آپ کہیں گے یغریب احمد حامدن اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فعل مظاہرے ہے اور حامد فائل اور یہ عراب کوئی نہیں ہے اعراب یہ فعل مظاہرے کا پورا اعراب بیان کریں ٹھیک ہے اس کے بعد احمد اور حامد پہ جائیں گے آپ فیل مظاہرے کا پہلے پورا اعراب آئے اس میں آپ بتائیں گے زمین مستطر ہے کہ نہیں ہے یا اس میں ظاہر بعد میں آ گیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس طریقے پر جب آپ عربی پڑھاتے ہیں تو وہ بہت ٹیکنیکل آپ کو سارا کچھ یاد ہو جاتا ہے لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ تین یا چار جملوں میں اپنا تعارف کروانے کی بھی اہلیت نہیں ہوتی تین یا چار جملوں میں تعارف نہیں کروا سکتے عربی زبان میں لیکن عربی جملے کے حصے بکھرے توڑ پھوڑ کر کے بتا دیں گے کہ یہ یہ یہ ٹھیک ہے یعنی گاڑی جو ہے اس کو ہر پرزے کے بارے میں بتا دیں گے ان کو کہا جائے کہ گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیو کرو تو چلانی نہیں آتے ٹھیک ہے نہیں مکینک کو چلانی آتی ہے یا صحیح طرح کوئی کتاب پڑھ کے دکھا دیں تو کئی کہتے ہیں اکثر ہمارے ہاں اللہ یہ کہ جن کو مطالعے کا ذوق ہوتا ہے اور پڑھتے رہتے ہیں وہ اور مسئلہ نہیں کر سکتے ہوتا ہے نا ایسا رات نہیں کرات صرف انہیں چیزوں کی کرتے ہیں جو ان مدارس میں پڑھ چکے ہوتے ہیں آپ ایسی کتاب اٹھا کے دے دیں تو ان کو نہیں سمجھ آئے گی یعنی آپ کا یہ فلاں کتاب غزالی کی پڑھ کے مجھے استعانا شروع کرو ٹھیک ہے ایسے ہی ہے تو وہ اس بہت ان کو اعتراض تھا اس منہج پہ کہ اس یہ منہج یعنی ایسی باریکیوں میں پھنسا دیتا ہے کہ اس کے بعد لغت پھر بھی نہیں آ رہی ہوتی تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا تو میں نے یہ خدر حیات صاحب کے لیے درج دیا سوجھا خدا ہے سر یہ نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اعراب جو ہے نا وہ سیڑھی کے مانند ہے اصل مقصود چھت ہی ہے اگر آپ سیڑھیوں پہ بیٹھ کے سیڑھیوں کی پر ہی ساری زندگی گزار دیں چھت پہ نہ جائیں پھر سیڑھیوں میں کوئی فائدہ نہیں اور اگر آپ چھت پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ کا اترنے کا ارادہ نہیں ہے تو سیڑیاں گرا دیں پیشے اور اگر آپ نے اترنے کا ارادہ کیا اگر آپ نے پڑھانا ہے ہاں چھت پہ پہنچنے کے بعد پڑھائیں سیڑھیوں پہ بیٹھ کے نہ پڑھانا شروع کرتے یعنی ارابی آتی ہے اور ارابی پڑھا رہے ہیں اور ابھی نہیں آتی تو اس سے مسئلہ ہو جائے گا ہاں اگر آپ نے بعد میں تعلیم دینی ہے تو سیڑیاں برقرار رکھیں کیونکہ آپ کو تھوڑا اتر کے نیچے آنا پڑے گا پھر اوپر جانا پڑے گا لیکن آپ چھت تک بر... اب پہنچ چکے ہیں بہرحال یہ تو ایک بات تھی رات ایرا... کہا... آ... کہ... آ... اصل مقصود ہمارا جو لغت نا, وہ پہلا مقصود وہ ہے عرا مطالعہ آپ لٹریچر پڑھ سکیں ٹھیک ہے اعراب اس کی ہر بحث اس میں اس میں کھول کے بتانا یا بتانا اصل مقصود نہیں ہے آپ جدید و قدیم لٹریچر پڑھنے پہ قادر ہو جائیں یہ کیا ہے یہ مقصود ہے اور اگر اعراب آپ نے سارا کچھ سیکھ لیا اور آپ لغت کیسے ماہر ہو گئے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں آتا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا سمجھ <laughs> آئیے فائدہ کوئی نہیں ہوا تو یہ ذہن میں رکھیے ہیں تفیم نہیں یعنی آپ لغت کی چار مہارتیں ہوتی ہیں نا کون سی مہارت ہوتی ہے ریڈنگ رائٹنگ اسپیکنگ لسننگ تو یعنی ان مہارتوں میں سے کوئی مہارت نہیں آئی لیکن لغت آ گئی اور یہ ہمارے ساتھ عربی کے ساتھ ہو رہا ہے ہندوستان میں کثرت سے جس کو ہمارے استاد محترم مفتی ندیر احمد ہاشمی صاحب کہتے تھے کہ عربی پڑھانی تو مجھے آتی ہے لیکن وہ اپنے بارے اس طرح کی ایک لوٹ وجود میں آ گئی ہے نا ہے کہ نہیں ایک پوری میں وہی کوئی تو مہارت آنی چاہیے یعنی چلے ہمارے لیے سپیکنگ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے ہم کیا بول کے کیا کرنا ٹھیک ہے ہمارے لیے کیا ضروری ہے لسننگ اینڈ رائٹنگ بھی ضروری نہیں ہے لسننگ اینڈ ریڈنگ ہاں یہ دوست نہیں لسننگ بھی ضروری ہے لسننگ سے آپ کو زبان کا ذوق پیدا ہوتا ہے لسننگ اینڈ ریڈنگ اور لسننگ اینڈ ریڈنگ میں بھی سب سے زیادہ ضروری کیا ہے ریڈنگ تو ہندوستان میں آپ رہتے ہیں ریڈنگ کے بغیر چارہ نہیں ہے یعنی چارہ تو ہے لیکن جو عربی سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ریڈنگ کے بغیر چارہ نہیں ہے اور ہمارے یہاں نہیں ہوتا یعنی کچھ لوگ بتاتے ہیں ایسے کہ یعنی ڈائریکٹ جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں ایسے, کچھ اساتذہ تو بالکل بڑے اساتذہ ہوتے ہیں لیکن مدارس اس کے سوا کتاب پڑھانے میں آ جائے گا تو نہیں کیونکہ وہ حل شدہ ہے وہ اس کے حلول بھی موجود ہے سارا کچھ ہے وہ تو یہ عربی کا مقصود اعراب نہیں ہے لیکن اعراب بعض صورتوں میں بنیادی اعراب اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا فعل مظارے کا آپ عراب کریں گے تفصیلا لیکن بنیادی اعراب واقعی پتہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے فائل کون ہے مفول کون ہے مفول کون سا ہے مبتلا کون سا ہے خبر کون سا ہے حالت نصب میں یہ کیوں ہے جرم میں کیوں چیزیں تو بہت ضروری ہیں جس پر کلام کے فہم کا دارو مدار نہیں ہوگا تو کچھ بنیادی دار و مدار ہے وہ ہے جملے کا اس میں بے شک آپ کو فعل مظاہرے کا ذاتی سٹرکچر پوری طرح نہ بھی آتا ہو جملے کا آتا ہو ٹھیک کہاں سے اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن حق عليه كلمه العذاب اف انت تنقذ من في النار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم امين يا رب العالمين أَفَمَنْ حَقَّ عليه كَلِيمَةُ العذاب حق عليه أي ثبت عليه كَلِيمَةُ العذاب أي أن الله سبحانه وتعالى قضى له أزلاً أنه سيدخل النار هذا هو معنى صدق الكلمة أي صدق كلمة الله سبحانه وتعالى وإرادته السابقة التي قضى بها في الأزل أليسا كذلك؟ فمن ضل الله سبحانه وتعالى له الدخول في النار فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ولا يقدر على انقاذه اليس كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ايمانا كثير من الناس ولكن هؤلاء الناس الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ايمانهم لن يدخل الجنه مثلا جل اهل السنه جل يعني اكثر اهل السنة يقولون ان أباطالب في النار بسبب الأحديث الصحيحة في البخاري ومسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إيمانه ولكنه لم يستطع إنقاذه وليس كذلك أفأنت تهدي إيش الآية إنك لا تهدي من أحببت لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف كما نقول في هذا الزمان البناء صحاب ناطحات صاحب لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف غرفة جمع غرفة من فوقها غرف مبنية أي هذه الغرف غرف مبنية فوق بعضها البعض أليس كذلك تجري من تحتها الأنهاء وعد الله مفعول مطلق لا يخلف الله الميعاد لا نعم إخوة فمن وفق قال لي برمته هذا قال صلى الله عليه وسلم حديث على ما جاء قومه اشد الحس فاعلم الله ان من سبب عليه القضاء بأنه من اهل النار لا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينذره ان ينذره منها بجعله مؤمنا اي تحملت مالك قوم الناس قادر على التصرف فيهم فَمَنْ حَقَّ عليه كَلِمَةُ الْعَدَادِ فَأَنْتَ تُنْقِظُ أي لست مالكاً ولا قادراً على ذلك وَزَبَدَتْ زيدت, زيدت, زِيدَتْ وَزِيدَتْ زيدت أي مبني للمجهول من زادة زادة زيدة وَزِيدَتْ, وزيدت هَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ فِي أَفَأَنْتَ لِإِسْتِطَالَةِ الْكَلَابِ ها ايش المعنى؟ لأن هذه الهمزة جاءت في صدر الكلام أفا من أي أنت تستطيع إنقاذ ولكن لما صار الكلام طويلا جئنا بهمزة ثانية مرة أخرى للتأكيد بسبب طول الكلام والمعنى أمن حق عليه كلمة العذاب تنقذه من النار ولكن لماذا جاء الله سبحانه وتعالى بهذه الهمزة الثانية أفأنت تنقذ من في النار مع أن الهمزة الأولى تكفي أليس كذلك لاستطالة الكلام لأن الكلام صار طويلا فجئنا بالهمزة مرة أخرى أليس كذلك؟ العمر واضحا؟ لا لا ليس للحصر الهمزة لا تكون للحصر لهم غرف منازل رفيعة عالية في الجنة وهناك حديث رواه ابن كثير في تفسيره أنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مجلس فقال ان في الجنة غرفا ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها هكذا الغرف ربما غرف من زجاج او من فضه لا ندري فقال الاعرابي كان هناك اعرابي حاضر في مجلس رسول الله صلى فقال لمن هذه الغرف هذا هو السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اطاب الكلام اطاب اي كان طيب الكلام لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام فهذه الغرف لمن كان متصفا بهذه الصفات الثلاثه لانه كان طيب الكلام وكان يطعم الطعام وكان يصلي في جوف الليل حينما الناس ينامون اليس كذلك فهذه الغرف له. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض هذا التمثيل الذي يأتي في القرآن تكرارا ومرارا التمثيل بالماء الذي ينزل من السماء ثم هذا الماء يخرج الزرع ثم هذا الزرع يتدرج في أطواره وأحواله إلى أن يكون حطاما هذا تمثيل للحياة دي. للحياة الدنيا ليس كذلك؟ الحياة الدنيا تكون في بدايتها نظرة وخضرة ثم تظمحل شيئا فشيئا فالشباب يهرم ويصير شيخا ويكون انتهاؤه بالحطام بأن يكون الإنسان في المقبرة يموت ويفنى ويتلاشى أليس كذلك؟ فهذا هو التمثيل لحقارة الحياة الدنيا ولقلة بقائها وسرعة زوالها أليس كذلك؟ فهذا كثير في القرآن مثلا في سورة يونس واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاقتلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها جاءها أمر أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا حصيدا أي محصودا كما يكون الزر محصودا لا يبقى منه شيء كأن لم تغن بالأمس أليس كذلك الرجل يعني يعيش ثمانين سنة ثم يموت فجأة ويتخيل أنه لم يكن في الدنيا أبدا أليس كذلك كأن لم تغن بالأمس ونفس التمسيجة في سورتي الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياء وكان الله على كل شيء مقدر هو نفس التمثيل في سورة الحديد التي إن شاء الله سنقرأه ها قدر إن شاء الله كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يقول حطاماً فهذه حال الدنيا في سرعة زوالها وقلة بقائها وفنائها وضمحلالها وتلاشيها أليس كذلك؟ فهذا هو المثل ولا لا؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء من فسلكه أي أجراه إيش معنى سلكه؟ أجراه في نابيع الأرض وسعيد بن جبير هناما كان يقرأ هذه الآية كان يقول دلت الآياء أن ماء السماء هو الأصل وكل, وكل المياه التي نشوفها في هذه الأرض كلها تأتي من السماء أليس كذلك وهذا هو الصحيح ثم ذكر شيء آخر ولا ندري من أين عرف لأنه كان يعيش في مكة وما في مكة الثلود وكل هذه الأشياء فقال ينزل الله سبحانه وتعالى الثلجة على قمم الجبال ثم تتراكم هذه الثلوج في الشتاء ثم في الصيف تذوب الثلوج وتمشي ينابيع في الأرض نفس المياه التي كانت متراكمة في الثلوج تكون جارية في الينابيع والعيون أليس كذلك؟ فهذا ما قال فقال دلت الآية على أن أصل المياه مياه جمع ما يستعمل أصل المياه من السماء والله أعلم فقال لم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه أي فأجرى هذه المياه في صورة الينابيع والعيون في الأرض ثم يخرج بنفس الماء به بالماء نفسه زرعا حقولا ومحاصيل مختلفا ألوان ثم يهيج أي ييبس أو ثم يصفر حينما يأتي أو يقرب وقت حصاده ثم يشهد ثم يجعله حطام يدعي وهكذا الحياة الدنيا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب الذين يعتبرون ويتفكرون وتصل أنظارهم إلى حقيقة الدنيا ويفكرون في أغوار وأعماق الدنيا ولا يخصر بصره كما قلنا بالأمس بصرهم على ظاهرها أليس كذلك؟ نعم ألم ترى؟ تنسیل للحیات الدنيا في سرعت زبالیها و قربض محلالیها بما ذکر من تحوال الزرع تحذیرا من الاخترار بها و من التشبس بی اذیالیها جمع زیل والزیل هو الزنب كان ان الانسان ينسک زنب الدنيا ولا يريد ان تفلت الدنيا من جدیه علیسا کذلک هذا يقال له التشبس بی اذیال اور دم ایه جو قپڑا ہوتا اس کو پکڑ کر رکھنا اس کو زہیل کہتے ہیں زہیل پچھلے کپڑے کو اور جانور ہو تو اس کی زہیل کیا ہوتی ہے الظلب اس کو کہتے ہیں وَتَنفیرًا مِنَتَّشَبُّثِ بِعَذِعَلِهَا بَعْدَ أَنْ غُصِفَتِ الْجَنَّنُ بِمَا يُرَضِبُ فِيهَا وَيُشَبِّقُ إِلَيْهَا فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ أَرْخَلَهُ فِي عُيُونٍ وَمَسَارِبَ فِي الْأَرْضِ جمو يمبو مبع و البشر ثم يجيء يي و يسو ويجف من الهيج بمعنى يجف ويجفا يقال, يقال هاج نبت هيجن و هياجن يابس او يسور من الهيج بمعنى بمعنى الحرقه يقال هاج شيء يهيجو ثارا لمشقه او ضرر مم. ثم يجار يعني يقول هذا يهيجو هيجن وهياذا قد يكون فيه معنى الإصفرار واليبسي والإيش؟ يبسي او يكون فيه فيه معنى الحركة هناك معنى يعني إما الحركة وإما الجفاف واليبس نعم. ثم يجعله قطاما فتاة متكسرا يضال ختم الشيء حطاما من باب تعباء اذا تكسر وختمتو من طرقه كسر الادب الاول لازم والثاني متعدي وتحتمل عود اذا تفتت من من اليبس إذا, تفت إذا, تفت <تصفيق> إذا, تفتت, إذا, تفتت, إذا تفتت من اليبس اذا تفتت صار متفرقا صار فتاتا اجزاء في اجزاء كثيرة بسبب يبسه اليس كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أي السؤال والجواب أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن ليس كذلك كمن ليس كذلك ولكن لماذا جاء بشرح الصدري بعد هذا المثال وما هو الربط بين الآيتين قال العلماء الربط واضح جدا من عرف حقيقة الدنيا إن شرح صدرها فهو لا يرغب في الدنيا أبدا فهو يرغب إلى الآخرة فمن عرف وفهم المثال الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة إن شرح صدره ومن, صدره ومن لم يعرف ولم يفكر في هذا المثال بقي قلبه قاسيا بقي قلبه قاسيا فهذا هو فإن شرح الصدر كما أرفه النبي صلى الله عليه وسلم ربما كلكم تعرفون هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير هذه الآية لأنه قرأ هذه الآية إذا انفسح إن النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح إن النور إذا دخل القلب لأنه لأن الله سيقول ليش فهو على نور من ربه إن النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح انفسح صار فسيحا وسيعا قالوا يا رسول الله وما علامة ذلك؟ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هناك علامة لشرح الصدر هذا؟ فقال نعم التجافي تعرفنا هذا الحديث أكثر من مرة أنتم سمعتم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله فهذه ثلاث علامات من اتصف بها صار قلبه منشريحا أليس كذلك؟ وكل هذه الصفات تتعلق بمعرفة حقيقة الدنيا لأن من عرف حقيقة الدنيا تجافى عنها تجافى عن الدنيا ومن عرف حقيقة الآخرة رغب فيها ومن عرف حقيقة الدنيا استعد للموت أليس كذلك فهناك مناسبة تامة بين هاتين الآيتين أليس كذلك أولا ذكر الله سبحانه وتعالى حقيقة الدنيا ثم بعد ذلك ذكر شرح الصدري والنور لا يدخل في قلب المؤمن والمسلم إلا إذا تجافى عن دار الغرور ومن لم يتجافى ولم ولم يرغب عنها لا يكون منور القلب لا يكون منور القلب هذه الحقيقة ولذلك يقول إمامنا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى من أبج أبجدية العلم أبجدية ألف باب أن يعرف الإنسان أن الآخرة خير من الدنيا ومن لم يعرف هذه الحقيقة ولم يرغب عن الدنيا ورغب في الآخرة فهو جاهل فهو جاهل لم يعرف من العلم إلا رسومه وحدوده كذلك هذا هو أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم قلوبهم فاعل قاسيه اسم فاعل فويل للقاسيه قلوبهم اصد قلوبهم مما من, من الدنيا لا من ذكر الله فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اذا ذكرت الدنيا فقلوبهم تنشرح وتنفسح وتم بسط على ايسا كذلك واذا ذكر الله وحده في نفس السوره نحن سنقرا هذه الايه ايضا واذا ذكر الله وحده هشمت ازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره فهم لا يتحملون ذكر الاخره قلوبهم متعلقه بالدنيا فلا يرغبون الا في ذكرها أليس كذلك؟ هذا هو فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ومن قسى قلبه عن ذكر الله فهو في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم فهذه الآية آية عظيمة وآية تدلنا على حقيقة شرح الصدر لأن شرح الصدر في هذه الآية جاءت بعد الآية التي تبين حقيقة الدنيا گرم چائے ماشاء اللہ ہے اتجافی دنیا دار الغرود دھوکے کے گھر سے جفا کا ہو جانا اسے دل نہ لگنا اور دارالخلوط جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کی طرف رغبت ہو جانا اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا یہ تین چیزیں یہ تینوں ایک ہی ہے اگر میں دیکھا جائے تو یہ تین ایک ہی جہت ہے مطلب جہاد فرق ہے چیز ایک ہی گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا پرستی سرمایہ داری اس شرح صدر یعنی جہاں وہ ہوگا وہاں شرح صدر نہیں ہو سکتا دنیا پرستی کی بات کر رہا ہوں لہذا جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے ذکر بھی ذرا مشکل ہو جاتا کہ صرف آخرت کا ذکر نہ ہوتا رہی کیا تم دنیا کو چھوڑتے ہیں کیا ہم سکیں ہر وقت آخرت آخرت موت آنے والی آخرت دنیا کو چھوڑ دیا جائے پھر جیسے کہ اگر انہوں نے دنیا چھوڑ دی تو دنیا چلے گی نہیں <laughs> ٹھیک ہے بزالی سے جب انہوں نے مناظر کی آفات بیان کری تھی نا اس میں یا ان میں تو نے کہا اچھا مناظرہ نہیں پھر تو لوگ علم حاصل کرنا تو یعنی اگر علم کے اندر یہ انسینٹیوز نہ ہو اس سے جاہ نہ ملتی ہو تو لوگ علم حاصل نہیں کریں گے تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک حاصل نہ بے شک یہ انسینٹیو ہو اگر علم حاصل کرنے میں تو علم تو حاصل ہو جائے گا لیکن آفرت تو نہیں ملے گی اس لیے کہ اللہ تعالی دین کو تقویت کافروں سے اور فاسقوں سے بھی دیتے رہتے ہیں لہٰذا کرنا تو کر لو لیکن اس کا من... تم نے تو اپنی آخرت دیکھنی لی نا اگر تم اس نیت سے جو ہے وہ علم حاصل کر رہے ہو تو تمہارے لیے کچھ نہیں دین کو فائدہ ہو رہا ہے اس پر کوشن میں دین کو فائدہ ہو رہا ہے